إذ يتنقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عكيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من أطحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائف وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطاءك فبصرك اليوم هذيد وقال قرينه هذا ما لدي عكيد القيا في جهنم كل كفار عنيد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 وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَبُّكُمْ وَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ برنامج اسلام اور پردہ اسلام ہم سب رمضان کے بابرکت مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں اور دو تین دنوں کے فاصلے سے ہم انشاءاللہ تعالی رمضان میں داخل ہونے والے ہیں دعا کریں کہ آنے والا یہ رمضان ہماری زندگیوں کا ایک انقلابی رمضان ثابت ہو کہ جس میں ہم سب اپنی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی پیدا کر سکیں اور شریعت کی پوری طرح سے پابندی کر سکے بھائی رمضان میں جو عبادتیں جن عبادتوں کا خصوصا اہتمام ہونا چاہیے ان میں سے ایک عظیم عبادت دعا ہے دعا کا رمضان سے خاص تعلق ہے اور رمضان سے خاص رشتہ ہے میں نے سورت البقرا کی ایک خطبہ مسنون کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالی نے فرمایا وَإذا سألك کہ پیغمبر میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ قریب میں بہت قریب ہوں ان سے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں جی ادا جان دعا کرتا ہے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اس کی پکار کو سنتا ہوں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں لِي يرشدون چاہیے کہ وہ میری دعوت پہ لبایک کہیں مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ وہ فلاح پا جائیں یہ آیت بقرہ میں رمضان کے احکام اور مسائل کے فوراً بار فکر کی گئی ہے چنانچہ دعا کی اس آیت سے پہلے والی آیت کو آپ دیکھیں گے تو وہ مشہور آیت ہے شہر رمضان انزل القرآن و بینات من اس رامایت کے فام بعد یہ آیت ہے کہ وہی بدا دان جس سے مفسرین نے نقط ذکر کیا ہے کہ رمضان کی خاص عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا بھی ہے ویسے دعا کے لیے کسی وقت کی تحدید نہیں کسی موسم کی تعین نہیں شب و روز سار کے کسی بھی مہینے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے لیکن رمضان کا بابرکت مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں دعائیں بڑا اثر رکھتی ہیں اس مہینے میں دعاؤں کا خصوصی طور پہ اہتمام ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اس صحیح میں نہ صرف دعا کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ دعا کرنے والے بندوں سے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا مجھ سے مجھے پکاروں میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور ایسی ہی بات سورہ مومن کی جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاش کی اس میں بھی کہی گئی ربونی استجب لفم تمہارے رب نے کہا ہے انسانوں مجھے پکارو مجھے پکارو استجب لفم میں تمہاری دعا سنوں گا تمہاری دعا قبول کروں گا دعا کرنے کا حکم بھی ہے دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی ہے اور بتاؤ کہ رب العالمین سے بڑھ کر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمزی شریف کی روایت میں دعا کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا ادعا اہول عبادہ ادعا اہول عبادہ دعا ہی حتیقی عبادت ہے کیا مطلب عبادتیں بہت ہیں ہر عبادت اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہے لیکن دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ دعا کی حالت میں بندے کے اندر جو عجیزی جو انکساری، جو نرمی جو تجربہ جو گر اور اپنی محتاجی کا جو احساس دعا کی کیفیت میں رہتا ہے یہ کیفیت دوسری عبادتوں میں عموماً مفقود ہوتی ہے دعا کرتے ہوئے بندہ رب العالمین کی عظمت کے احساس کے ساتھ اس کی محبت اس کے خوف کا جذبہ لیے ہوئے اپنی محتاجی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے اس طرح کے دعا بندگی کا سب سے اعلیٰ ترین مظہر ہو جاتی ہے اسی لیے کہا گیا دعا عبادت دعا, دعا ہی عتیقی عبادت ہے بندو اللہ کو پکارو اللہ سے دعا پرو وہ سنتا ہے اللہ اکبر وہ کیسے کیسوں کی سنتا ہے کن کن کی اوقات میں سنتا ہے پرانی مزید پردے چلے جاؤ پرانی مجید پردے چلے جاؤ ایک مضمون آپ کو قرآن میں کہ مکے کے مشرق جو سمندری سفر کیا کرتے تھے. سمندر میں کرتے تھے شکار کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے اور جب ان کا سفینہ بھور میں گر جاتا تھا ان کا سفینا موجے اس سے کھلوار کرنے لگتی تھی ان کی کشتی درمیان سمندر ڈاواں ڈال ہونے لگتی تھی اور انہیں محسوس ہوتا کہ شاید اب ہم بھر ڈوبنے والے ہیں تب ڈوبنے والے ہیں اس موقع پر یہ مشرقین یہ کفار اپنے سارے خداوں کو جھٹلا کر اپنے سارے پتوں کو فراموش کر کے تھوڑی دیر کے لیے توحید کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کو پکار دے جہ دین قرآن کہتا ہے تو پکارتے ہو اللہ ہی کو دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اسی کے بندے بن کے پکارتے ہو اور رب العالمین بندوں کی پکار کا اس قدر قدر کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سنتا ہے, تمہیں نجات دیتا ہے اس وقت اور جب ساحل پہ پہنچتے ہو ہو اور رق العالمین رب العالمین اپنے بندوں سے قبولیت کا جا بجا وعدہ کرتا ہے دعا کرو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا مگر آج اگر ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہماری دعاؤں کا اثر زندگی میں نظر نہیں آتا ہے ہماری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں تو اس میں ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ قبولیت دعا کی جو شرط شریعت نے بتائی ہے کہیں اس میں ہم سے کوئی کوتا ہی تو نہیں ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شرط اتھار میں مانگتا ہو کہ کہنے بدھ اور زبان سے دعا نکل رہی ہے اور اس کا دماغ کہیں گردش کر رہا ہے گھوم رہا ہے استحدار تن سے نہ مانگے دل سے نہ مانگے دعا کے وقت اس کی دلی قیبیت شامل نہ ہو عزیزی اور انکساری کا جذبہ نہ ہو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے آپ نے قبولیت دعا کی شرط بتائے عدو اللہ وانتن موقنون بالعجابہ اللہ سے مانو ہو یقین کے ساتھ مانگو اللہ سے دعا کرنا ہو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ میرا رب میری دعا کو ضائع نہیں کرے گا میرا رب میری پکار کو ضرور شنے گا میرا رب اس یقین کے ساتھ دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے اگر اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے تو ضرور اناوت ان اللہ کے جذبے سے دعا کی جائے ہماری دعائیں ضرور رنگ لائے گی مگر ہمارا مسئلہ کیا ہے جیسے شیخ الاسلام ابن سیمیہ رحمۃ اللہ علی نے ذکر کیا آج کل آ کے ان کے زمانے میں اور آج بھی یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ لوگ جب غیر اللہ سے مانگتے ہیں کسی مزار والے سے مانگنا ہے کسی قبر والے سے مانگنا ہے کسی ولی بزرگ سے مانگنا ہے تو سرافا و نیاز بن کر پوری انکساری سے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے پوری استحزار قلب کے ساتھ مانگتے ہیں جبکہ یہ ماننا شرط ہے جبکہ یہ مانگنا اللہ کی نافرمانی ہے غیر اللہ سے مانتے ہیں تو یقین کی کیفیت سے آزدی ان کے ساری روتے گڑ گڑے مانتے ہیں اور جب رب العالمین سے مانتے ہیں نہ وہ یقین کی کیفیت نہ وہ رونا دھونا نہ وہ اور ان کی ساری بلکہ رب العالمین کے ساتھ تو ہمارا معاملہ یہ ہے ہم چاہتے ہیں ایک مرتبہ دعا کرے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے فوراً خزانے گر پڑے یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی بتائی ہے کہ جلد بازی نہ ہو جیسا کہ ہم بتائیں گے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور رسول علیہ السلام کی دعائیں ذکر کی ہیں ان دعاؤں کا جائزہ لیں ہم اور دیکھیں ہمیں معلوم ہوگا دعا کیسے کرنا چاہیے اللہ سے مانگنے کا ادب کیا ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کے کیسے مسائل انبیاء علیہ السلام رکھا کرتے تھے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدروں کی دعائیں ذکر کی ہیں یہ ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کہاں گیا اللہ کے دوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء رسول میں انہی کا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید نقل کرتا ہے وہ دعا کرتے میں کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی رب جعلنی سب سے پہلی دعا تو سورہ ابراہیم میں نقل کرتے قرآن نے کہا رب جعل آدل بلد آمین و جنبنی و بنی ان نعبد الاسلام بروردگارہ یہ شہر مک جسے آباد کرنے جسے بسانے کی تو نے مجھے اور میری اولاد اسماعیل کو تو دی اس شہر کو امن والا شہر بنا اور کو اللہ جیسے پیغمبر سے کتنا در رہے ہیں اپنے بارے میں اپنی اولاد کے سلسلے میں دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سے بچا لینا اور آگے کہتے ہیں ربی جالنی مقیم ومن دریتی مجھے بھی نمازی بنا دے میری آلہ کو بھی نمازی بنا دے اور آگے کہتے ہیں رب الفی والے والدیا والی کو دگارا مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور جس دن کے حساب, حساب کی صاف کی گھڑی قائم ہوگی قرآن نے دوسرے مقام پہ سراہ کی کہ والد کے حق میں جو دعا تھی یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتائے جانے سے قبل کی تھی کہ مشرق کے حق میں دعا جائز نہیں ہے اس لیے کہ ان کا باپ مشرک تھا ابراہیم علیہ السلام آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے سلیمان علیہ السلام کس طرح سراپا شکر گزار بن کر اللہ تعالی سے دعا کر لیں یہ وہ پیغمبر ہے کہ جنہیں اللہ تبارک نعمتیں اچا کی تھی بڑی نعمتیں اچا کی تھی انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی ان کے لیے جنات پہ کنٹرول اچھا کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احساس کر کے سراپا نیاز بن کر دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی اور ربی مجھے تو فیس دے میں ت نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں مجھ پر تیرے انعامات کی جو بارش ہے پرورزگارہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کی کما ہو شکر گزاری کر سکوں میں تیرا شکر گزار بندہ بن سکوں اتنا ہی نہیں انام چالی والا پر میں اپنے ماں باپ کی وفادات اولاد ہونے کی حیثیت سے تو نے میرے ماں باپ کو بھی جو نعمتیں عطا کی سلیمان علیہ السلام کے باپ باہود علیہ السلام ہے جن کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا تو کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ پہ تیرے جو انعامات ہیں میرے ماں باپ کو تون نے جن نعمتوں سے نوازا میرے ماں باپ کی وفاداری کی علامت کے طور پر مجھے یہ توفیق دے کہ نہ صرف میں تیری مشور کی بھی نعمتوں کی شکر گزاری کروں نہیں پروگارہ میرے والدین کو بھی تون نے جو نعمتیں عطا کی مجھے اولاد ہونے کے لیے سے توفیق عطا فرما کہ میں ان کی بھی شکر گزاری کروں ربي اوزعني ان اشكر نعمتك الذي انامت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى اضر واردقارا مجھے توفیق دے کہ زندگی میں ایسا عملے سالے کرو ایسا نیک عمل کرو جس سے تو راضی ہو جائے جس سے تو خوش ہو جائے انسان راضی ہو کے ناراض انسان خوش ہو گے نہ خوش, کے خوش کے اس کی کوئی پرواہ نہیں پرو ایسے عمل کی توفیق زندگی میں دے انسان ناراض ہو ناراض ہو نہ خوش ہو نہ خوش ہو پروتارہ تو راضی ہو جائے اور وہ ان عمل انتر ہو خل نیت رحمت کا بھی احبازی کا اور پروگارہ اپنے فضل و کرم سے اپنی خاص رحمت سے اپنے نیک اور صالح بندوں میں مجھے شامل کر لے مجھے داخل کر لے غور کرو انبیاء امبیا کیسی آزید اور ان کی ساری کے ساتھ سراپا شکر من کے اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ اللہ کے جلیل قدر پیغمبر یوسف علیہ السلام ہیں یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے وہ گھر سے بچپن میں نکالے گئے بھائی کے کے کے کے سے گیا میں میں میں کو پہنچے لگایا اور اس ناحک الزام کے بدلے میں جیل جانا پڑا جیل کی کاٹریا میں زندگی کے کئی سال گزارنے پڑے لیکن وہ وقت بھی آیا وہ وقت بھی آیا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کہ جس مصر کے قید خانے میں انہیں بہی سے تھے مجرم بن کیا گیا تھا اللہ نے ان کی زندگی میں وہ وقت بھی لایا اسی مصر کے حکمران بن گئے اسی مصر کے بادشاہ بن گئے اسی مصر کے خلیفہ بن گئے اسی مصر کے کرتا بھرتا بن گئے اور بادشاہ بننے کے بعد دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں کہتے ہیں رب فدا سے من الملک رب فدا سے من المرک وعلمتنی من تأویل اللہ حدیث فاصلت سماوات واللہ انتا ولی فی الدنیا والآخرا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین کہتے ہیں پروردگارہ تو مجھے سرطنت عطا کی تو نے مجھے بادشاہت عطا کی تو نے مجھے خلافت عطا کی وعلمتنی من تأویل اللہ حدیث اور پروردگارہ تو مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا تیرا مشور کتنا بڑا امام ہے فاصلت سماوات رسم آوازی والد اے وہ ذات جو زمین و آسمان کی پیدا کرنے والی ہے اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو نے میری دنیا بنا دی ہے تو میری آخرت بھی بنا دے پاس رسم آواز اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو مسلموں والنی رسا نہیں مجھے ایمان کی موت دے مجھے موت آئے تو اسلام نام پر آئے مومنانہ موت دے مجھے اتنی صالحین اور پروردگارہ مجھے صالحین متقیوں سے جاملا دیں عالم اپردخ میں بھی میرا شمار متقیوں میں ہو اور کلحشر کے میتان میں جب تیرے بندے کمروں سے اٹھیں گے تو پروردگارہ میرا شمار صالحین اور متقیوں میں فرمانا بھائیو غاب کرو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کتنی پیاری دعائیں ہیں مانگا کیسے جاتا ہے مانگنے کا صلیقہ کیا ہوتا ہے ادھر آؤ صورت الانبیاء پڑھے آؤ سترے پارے میں جو سورت الانبیاء ہے سورت الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی نبیوں کی دعائیں نقل فرمائی اپنے کئی نبیوں کی دعائیں ذکر کی ہیں چنا اپنے ایک جلیل پیغمبر ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے پیغمبر ذرا ایوب کو یاد کرو ذرا ایوب کا ذکر کرو اس قرآن میں ایوب علیہ السلام کون ہے علیہ السلام وہ جلیل وہر پیغمبر ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تھا دولت عطا کی تھی صحت اور تندرستی عطا کی تھی آلہ اولاد کی نعمت عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کو جب ان کی آتماشمک مقصود ہوئی تندرستی کے بعد صحت چھین لی گئی دولت کے بعد پکڑو پاکا اللہ کھو گئی اور بیوی بچے بچے سارے کے سارے انتقال کر گئے علیہ السلام اسرائیلی روایات کے مطابق اگر کہیں ایسی بیماری ایسا مرد اور ایسی شدت کی تکلیف کہ اسرائیلی روایات کے مطابق سر سے پہلے تک ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس میں پھوڑے نہ ہو اور جس میں زخم نہ ہو اور بعض روایتوں میں سبحان اللہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ رکمن ان زخموں میں پھوڑے بھی پر ان زخموں میں کیڑے بھی پڑ رہے تھے ان رقموں میں کیڑے بھی پڑے تھے اور جب کوئی کوئی کیڑا نیچے گر جایا کرتا تھا کو. مجھے ہوئی ہے. مجھے مصیبت ہوئی ہے. اور تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے دنیا میں تس سے رحم والی کوئی ذات نہیں ہے, ہے. مبصرین یہاں نقطۂ ذکر کرتے ہیں انہوں نے دعا میں یہ نہیں کہا پروزگارا مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے مجھے شفا دے دینے کا کیا کہا مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے بیماری لائق ہوئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر مہربان اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یہاں یہ نقطہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یو علیہ السلام گویا اللہ تعالیٰ سے اپنا مدعا بیان کر رہے تھے اپنی مشکل اللہ کے سامنے ضرور رکھ لیکن وہی وہی مجھے شفا دے نہیں کہا بلکہ وہ انراہین کہا کہ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے سب سے بڑھ کر مہربان جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی دعا میں یہ پہلو بھی شامل تھا کہ پروردگاروں میں ضرور اپنی بیماری کی شکایت اس سے کر رہا ہوں اپنی پریشانی اور مصیبت کا حال تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں لیکن اے پروردگار تیری چاہت یہ ہو تیری مشیت یہ ہو کہ میں زندگی کی آخری سال تک کسی مصیبت رہ تب بھی میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں اور تب بھی میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو سب سے بڑا اہم کرنے والا ہے یہ ہم بھی عالیم السلام ہے میرے بھائی السلام کی کا یہ پہلو اس سے بہت اہم تھا ایک شخص بچپن ہی سے غریب رہے اس کے لیے غربت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ایک شخص بچپن ہی سے بیمار رہے اس کے لیے بیماری کوئی بڑا مسئلہ نہیں ایک شخص شروع ہی سے اولاد سے محروم رہے اس کے لیے اولاد سے محروبی اتنا بڑا نہیں لیکن ایک شخص جس نے دولت کی چھاؤ جیسی ہو دولت کی چھاؤ دیکھنے کے بعد اچانک غربت کی دھوپ اس پر آ جائے آلو اولاد کی نعمت ملنے کے بعد آلو اولاد کی نعمت اس سے چن جائے دولت صحت اور تندرستی کے ایام دیکھنے کے بعد اس سے صحت اور تندرستی چھن جائے یہ آزمائش اس بات عظیم ہوتی ہے یہ امتحان بڑا عظیم ہوتا ہے اور تین چیز امتحانات پیغمبر گزارے گئے اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں انی انتا و کر, کر اسی سورہ یونس میں ایو علیہ السلام اسی سورہ انبیاء میں ایو علیہ السلام کے بعد قرآن مجید نے یونس علیہ السلام کا اراکہ کیا وہ رنون یاد کرو مچھلی والے کو یاد کرو مچھلی والے کو عزہ ایسا بند جبکہ وہ غصے سے چل دیا تو وہ اپنی جگہ سمجھ تھا ہم اسے سنگ نہیں کریں گے کون ہے مچھلی والے یہ علیہ السلام ہے اور علیہ السلام سے زندگی میں بھول یہ ہو گئی یہ ہوئی کہ اپنی قوم کو دعوت دی اللہ کا پیغام اپنچایا مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے پہلے قوم کی ناپوکری قوم کی ناشکری شکری سے ناراغوں کے بستی سے نکل گئے تھے جبکہ انبیاء و رسول کے سلسلے میں اللہ کا قانون یہ ہے. جب تک وہی علاحی حکم میں دعوت دے دی اسلام حجب کر دی قوم نے جب بات نہیں مانی تو اس طرح کر کے حکم اللہ کا انتظار کیے بغیر اپنی بستی سے نکل گئے قرآن وہی کہتا ہے یاد کرو مچھلی والے کو جبکہ وہ غصے سے نکل گئے اور اپنی جگہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسے تر نہیں کریں گے ہوا یہ کہ جا کر سوار ہوئے کشتی درمیان سمندر میں پہنچ کے ڈالا ڈول ہونے لگی اس زمانے کا تصور یہ تھا کوئی گنہگار کوئی خطاکار اگر کشتی میں سوار ہو جائے تو کشتی ڈاما ڈول ہوتی ہے اس وجہ سے اب یہ طے کرنا تھا کہ کشتی کے ان مسافروں میں خطا کون ہے کہ جس کی بدولت کشتی ہسکولے کھا رہی ہے کوڑا ڈالا گیا کوڑا ڈالا گیا یون علیہ السلام کا نام نکلا اور یونو علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا سمندر میں توڑ دیا گیا اللہ کا حکم ہو ایک بڑی مچھلی آئی یونس علیہ السلام کو نگل گئی قرآن کہتا ہے یاد کرو مچھلی والے کو اسی لیے وہ مچھلی والے کہلائے کہ انہیں مچھلی نگل گئی سنا دا پھر ظلمات سنا دا جیسے ہی آزما اس سے تو چار ہوئے یونس علیہ السلام اپنی بول اور لفظ کا احساس ہوا انہوں نے اپنے رب کو پھکارا اپنے رب سے دعا کی اور تجربہ گر گراتے ہوئے کہا قرآن کہتا ہے تاریخیوں میں پھکارا اللہ سے دعا تاریخیوں میں کی ایک تو رات کی تاریخی دوسرے سمندر کی تاریخی تیسرے مچھلی کی پیٹ کی تاریخی تین تین تاریخیوں میں گر کر یونس اللہ کو پکارا پروز دگارا تیرے سوا کوئی محرو نہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائب نہیں تیری ذات پاک ہے انی کی من تم غلطی میری ہے قصور مار میں ہی ہو. ہوں کا سے نجات دے, دے قرآن کہتا ہے فستجب نالا فستجب نالا ہم نے دعا سنی یونس کی اور غم سے اور زندگی کے سب سے بڑے ٹینشن سے انہیں نجات دی اور قرآن کہتا ہے اور ہمارا یہ معاملہ صرف یونس کے ساتھ نہیں ہمارے دوسرے سارے بندوں ہم ان مومنوں کو بھی اسی طرح زندگی کے ٹینشنوں سے نکات کیا کرتے ہیں اور غزہ علی کا منزل مومنی ہم آلے ایمان کو بھی اسی طرح بچایا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا یہ جوار اور مخروب ہے یہ زدہ انسان مصیبت زدہ انسان زندگی کا ستایا ہوا انسان لوگوں کا پریشان کیا ہوا انسان رشتے داروں کی جانب سے ستایا ہوا کوئی بھی انسان ہو اللہ کے نبی نے بنایا کہ اس کی دعا مصیبت سے ٹینشن سے نکلنے کے لیے ہے کہ وہ یہ ورد کرتا رہے لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین فروزی قرار تیری ذات پاک ہے تیری ذات پاک ہے اور میں ہی قصور وار ہوں میں ہی ظالم اللہ تعالی نے اپنے جلیل القدر پیغمبر زکریا علیہ السلام کا ذکر یونس علیہ السلام کے بعد کی اسی سورہ الیامی زکریا علیہ السلام کا مسئلہ یہ تھا زکریا علیہ السلام بڑے پیغمبر جلیل قدر پیغمبر اور ان کی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ لاول تھے بے اولاد تھے بوڑھے ہو گئے ہیں بوڑھے ہو گئے مایوسی کے زندگی کی آخری سانس تک امید رکھ کے مانگا جائے قرآن اتنا دارواری کو جبکہ اس نے اپنے مجھے دے, دے میری مجھے اولاد دے دے مجھے اولاد سے نواز دے علیہ السلام کی دعا اس نی سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ دعا کب ہو رہی ہے سورہ مریم میں اگر آپ ان کی دعا کو پڑھیں گے وہاں وہ کہتے ہیں ملنی فنم کا ایک تو علیہ کا میں بڑھاپے انتہا کو پہنچ چکا ہوں میری ہڈیاں گلنے لگی ہیں اور بڑھاپے کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں کہ سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں اور دوسری جانب دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ میری بیوی بانج ہے اس کے اندر سوالوں تناسوں کی صلاحیت نہیں ہے پروتارہ قدرت پہ مجھے ابھی یقین ہے اگر تو دینا چاہے ہزار رکاوٹیں اور دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سنی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک خوبصورت اور قابل اور لاس ورژندہ کیا جو آگے چل کر وہ بھی نبی بنے اور رسول بنے انبیاء رسول علیہ السلام کی یہ دعائیں قرآن مجید نقل کرتا ہے اور ہمیں بتا تھا کا سرتا کیا ہے کیسے مانگنا چاہیے بنیادی باتیں ان انبیاء اور رسول کی دعا میں آپ دیکھیں گے ایک بنیادی نظر آئے گی قبولیت دعا کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جلد بازی نہ ہو جلد بازی نہ ہو مانگنا ہمارا کام ہے ہاتھ پھیلانا ہمارا کام ہے دعا کرنا ہمارا وہ رب العالمین کی شان ہے وہ جب مناسب سمجھے گا تب دے گا ہمیں اس بات میں کوئی اختیار نہیں ہم وقت متعین کریں ایک سال میں دے دے ایک مہینے میں دے دے نہیں وہ رب العالمین کا اختیار ہے مانگنے کی ذمہ داری ہماری ہے دینے کا مختار وہ ہے ممکن ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہو وہ چیز ہمارے ہاتھ میں بہتر نہ ہو رب العالمین ہمیں محروم بھی کر سکتا ہے لیکن ہماری دعا کو تب بھی وہ ضائع ہونے نہیں دے گا ہماری دعا کی بدولت ہمارے درجات میں بلند ہوگی یا مستقبل کی کوئی آفت اور مصیبت تل جائے گی اس دعا کی وجہ سے جلد بازی نہیں ہونا دعا میں یا یو علیہ السلام اپنی اس مصیبت میں کتنی مدت ہے اٹھارہ سال رہا یو بل السلام زخموں سے بڑا ہو بدلنے کا گھوڑوں سے بدلاؤ کو انتظار, کرنا انتظار کرنا پڑا شفا کے لیے اور السلام تک اور کو وہ بڑھاپے بال بار سفید ہو گئے تھے تو لہذا مانگنے کی پہلی شرط یہ ہے اور یہ اہم شرط یہ ہے جلد بازی نہ ہو اور دوسری اور اہم شرط جو انبیاء رسول علیہ السلام کی ان دعا سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے سوچھے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے مناسب نام کا انتخاب کریں وسیلہ کیسے لیا جاتا ہے اللہ کے اپنا کا اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے ہیں تو کہیے پر رحمت کا بھگاری ہو مجھ سے رحم فرما اس لیے کہ تو رحمان اور رحیم ہے اگر آپ اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں تو آپ یوں دعا کرو پرور مجھے رزق دے مجھے رزق کے دروازے مجھ پہ کھو اس لیے کہ تو سورج ہے اگر آپ سنا کی نوکری چاہ رہے ہیں تو آپ دعا کرو پر کہ تو غفار ہے اگر آپ اللہ سے عزت مانگ رہے تو یوں کہا پروگارا مجھے عزت دے دے اس لیے کہ تو موس ہے عزت دے, دے کسی کو دلیل نہیں کر سکتی اللہ کے آسمائے کا وسیلہ لینا انبیاء رسول کی دعا میں بات آپ کو ملے گی. وہ اللہ کے آسمان اسنا کا وسیلہ لے لیتے تھے ایوب علیہ السلام نے کہا اور اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے قرآن مجید سورت الانبیاء میں ان انبیاء کی دعا کو ذکر کرنے کے بعد ایک اہم چیز بتاتا ہے کہ یہ امبیا ان کی دعائیں سنی گئی ان کی دعائیں قبول ہوئی اور یہ شرب قبول سے موازے گئے کیوں کہا ان انبیاء کی عملی زندگی میں تین بنیادی صفا یاد رکھنا یہ تین سفتیں جس کے اندر بھی ہوں گی اس شخص کی دعائیں قبول ہوں گی اور وہ شخص مستجا مداوط ہوگا پہلے صفت قرآن نے کہا ان نہ ہوں کیا ساری ان کا نوساری ہو نہ خی روت کہ ہم نے ان پیغمبروں کی دعائیں سنی اس لیے کہ وہ ہر نیک کام میں ہر بھلائی کے کام میں سبقت کرتے تھے آگے بڑھتے تھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر نیکی کا کوئی موقع حادثے میں نہ جانے نہیں لینا چاہیے ہر نیکی میں آگے آگے جو انسان رہتا ہے اس کی دعائیں کھول <سؤال> ہوتی ہیں ان لانوس نہ خی روت اور دوسری بات صحیح ایک وقت ہماری محبت کا جذبہ بھی ان کے دل میں ہوتا تھا جنت کی طرف اور, ہمارا خوف اور جہنم سے بچنے کا جذبہ بھی ان کے ہوتا تھا اور چیز تیسری چیز وکان اولانا خواشی وکان اولانا خواشی کہ یہ ایسے پیغمبر تھے یہ ایسے رسول تھے ایسے بندے تھے ان کے دل ہمیشہ خشوع اور خوشی سے ہمارے آگے چھکے ہوئے رہتے تھے خوشو خوشوں اس کا تعلق اس نماز سے نہیں ہم گھر میں رہیں دکان میں رہیں مکان میں رہیں سفر میں رہیں حضر میں رہیں دل کی ایک حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے دل اس کے خوف اس کی عظمت کے احساس سے ہمارا دل ہمیشہ اس کی آگاہ اس کے آگے جھکا ہوا رہنا چاہیے جب بھی اللہ کا ذکر سنے تو بے ساتھ ہماری آنکھوں سے آنسوں آنکھ میں پڑے قرآن کہتا ہے وقان اللہ اور رسول کی عظیم جس میں مستجاب و یہ اختیار کرتے تھے تو بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ دعا کا مہینہ ہے یہ دعا کا مہینہ ہے اللہ سے مانگے اللہ سے گر گڑائے اور یاد رکھو یقین کے ساتھ مانگو اور درد کے ساتھ مانگو اسرار کے ساتھ مانگو حدیثوں نے کہا حلیف دونوں دعا کرو کا واسطہ ہی مانگو کہاں گیا اللہ سے مانگو دعا ہماری زندگی کے اور ہر طرح کے ٹینشنوں کا حل ہے آج ہم زندگی میں بہت سا سے ہر شخص بہت ساری الجھنوں کا شکار ہے بزنس کے مسائل ہیں صحت اور تندرستی کے مسائل ہیں گھریلو اختلافات کے مسائل ہیں آج کتنے شوہر ہیں جو بیویاں کی سرکشی سے پریشان ہیں کتنی بیویاں ہیں جو شوہروں کے زم سے پریشان ہیں کتنے رشتہ دار ہیں خاندانی اختلافات سے پریشان ہیں تمام مسائل کا کہ رب العلمی سے مانگو بغیر مانگو اسرار کے ساتھ مانگو رب العالمی ضرور ہماری دعائیں سنے گا ہم شہری کے لیے اٹھتے اٹھتے اٹھتے ضرور ہیں رمضان میں شہری کے لیے اٹھتے ضرور ہیں ذرا پانچ دس منٹ پہلے جاگ جائیں اور اس وقت اللہ سے مانگ لیں یہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت رب العالمی دنیا آسمان پہ آ کر سوار کر رہا ہوتا ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا کہ اسے دوں میری رحمت کا کوئی بھکاری ہے کہ اسے نوازو اور گناہوں سے استغفار کرنے والا کوئی بندہ ہے کہ جس گناہوں کو میں معاف کروں تو لہذا دعا کریں دعا کریں اور یاد رکھنا دعا کے سلسلے میں جیسے حد سے تجاوٹ اور دعا کے سلسلے میں غیر شریف طریقوں سے دعا کرنا اس سے بھی بچنا چاہیے قرآن کا خوفیہ اللہ کو پکارو اللہ سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور خوشیاں اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا دونوں میں ہد سے تجاوز بھی نہیں ہونا چاہیے حد سے تجاوس کا مطلب کیا ہے شریت کے خلاف ورزی ہو جیسے ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکر کا وسیلہ لینا جس کا آج میں کوئی چھوٹ نہیں آدمی جو ہے اس چیز کو لازم پکڑے یا پھر دعا جیسے رسم بن گئی روایت بن گئی کہ گھنٹے گھنٹوں کی دعا ہوتی ہے اجتماع ہوتا ہے کوئی اجتماع کی تقریروں میں شرکت بھی کسی کو فکر نہیں لیکن وہ جو دعا دعا میں شرکت کے لیے کلکتہ سے آتا ہے بھائیو دعا دعا اگر آداب اور شرائط کے ساتھ مانگی جائے آداب نو علیہ السلام کی دعا قرآن نقل کرتا ہے نو علیہ السلام نے قوم کی نافرمانی کے بعد قوم کی سرکشی کے بعد دعا کی رب انی مغلوب سن تصور میں مجبور ہو چکا ہوں اب تو ہی بدلہ لے لے تو ہی بدلہ لے لے کتنی دعا ہے لکھیں گے تو آدھی صدر بھی نے لکھیں گے تو آدھی سطر بھی نہیں اور اس دعا کا ریزلٹ کیا ہے قرآن کہتا ہے آسمان چھلی بن گیا آسمان چھندی بن گیا زمین چشمے بن کر ابلنے لگی زمین و آسمان کا پانی لیتے تاریخ انسانی کا سب سے عظیم طورفان پیدا ہوا رب انی مغرول سنت سر دعا سے اور آج گھنٹے گھنٹے دعا کرے آج یا درما دعا کے جو شرائط تھے غیر شریف کے سے آپ دعا کریں گے یہ دعائیں اند اللہ مقبول نہ ہوگی حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو نہ دعا کرتے ہوئے سنا صحابی عبداللہ بن بی مغفل بیٹا دعا کر رہا تھا دعا میں حد سے بننا کیسے ہو تو مثال رہا ہوں میں بیٹا دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہ عملہ انی اصل ہوگا بیٹا کہہ رہا تھا. تھا دعا کرتے ہوئے صحابی کا بیٹا کہہ رہا تھا پر تھا. مجھے جنت کے رہے جانب سفید محسوس آئے گی جانے اور محل بن رضی اللہ, اللہ جنت اللہ. اللہ مانگو بس ہے جہنم سے پناہ مانگو بس ہے محل مانگو بس ہے یہ کیا ہے کہ سفید ہونا چاہیے محل رائٹ سائڈ ہونا چاہیے یہ سب دعا میں حد سے مراد ہے حد سے آگے بڑھنا ہے تو لہذا دعا کرو اللہ کے بندو اپنی دعا کو شریعت کے دائرے میں رکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اللہ سے خوب مانگو دعا ہے رب العالمین سے رق پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق پیتا فرمائے کہ ہم رب العالمین سے پوری آجدی انکساری سے مانگے ادب سے مانگے سلیدے سے مانگے اور رق العالمین ہمیں اور آپ کو مانگنے والوں نے سے بنائے اللہ سے دعا کرنے والے بندوں میں سے بنائے اللہ کرے کرمین بارک اللہ بارک اللہ, اللہ. القران العظيم ولا فعل عليكم بما فيه من الايات وذكر الحكيم انه تعالى تعالم كريم ملكم بره ورحيم رب رحيم